پڑا بارشوں کی وجہ سے ان شاء اللہ سبق ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ سفا نمبر دو سو نبے ہے میرے پاس ٹو نائن زیرو دو سو نبے سفاس نمبر تین ہزار ایک سو اٹھارہ اسی میں آج الرحمن فی یعنی قال, قال رسول فسا ولا زربك رواه ابو داود. یہ لقيت ابن ایک صحابی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ندی یعنی البزا میری ایک بیوی ہے جس کے نشان میں جس کی زبان میں کچھ ہے یعنی بزا بد ہے بد زبان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علی امراثن میری ایک بیوی ہے میرے لیے ایک بیوی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بیویاں بھی کی اس کی لیکن ایک بیوی کا یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے بد زبان ہے زبان دراز ہے حجی بد ہے بدگو گو ہے بدا کہتے ہیں بدگو کو جس کی زبان اچھی نہ ہو بد زبان ہو عجیب زبان صحیح نہ استعمال کرتی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں البزا کہتے ہیں اس کی شکایت کی تو اس کے ساتھ میں کیا کروں قال رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلق ہا تو طلاق دے دو اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بنتی نہیں ہے اور آپ کے سے یہ جو برائی ہے پسند نہیں ہے جس کی وجہ تم تنگ ہو تو طلاق دے دو بول تو ان علی منہ سہبت ان میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں سے میرا ایک بچہ بھی ہے طلاق دے دو تو اور بچے کا مسئلہ بن جائے گا ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے تو طلاق اس وجہ سے نہیں دے رہا اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ میں دیکھتا ہوں تو ولہ صحبت اس کی کافی زمانے سے میرے ساتھ صحبت ہے یعنی میری پرانی بیوی ہے کافی معاشرت ہے میرے ساتھ رہتی ہے کافی زمانے قدیم سے یعنی کافی عرصہ ہو گیا بیچاری کا میرے ساتھ رہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تمہاری مجبوریاں ہے اور تمہاری یہ مصلاحتیں اس میں ہیں تو پھر انہی مصلاحتوں کو دیکھ کر کیا کرے کمپرومائز کرے اس کے ساتھ گزارا کرے بچے کی خاطر یا اس کی صحبت کو دیکھے کہ پرانی آپ کی کیا ہے بیوی ہے اور کچھ نہ کچھ تو اچھائی تو اس میں ہوگی تو پھر کیا ہے فمر یقول اضحا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو اب حکم دے کہ اس اپنی زبان کو کنٹرول کرے یا راوی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کہ اظہا اس کی نصیحت کرو یعنی امر کرو حکم کرو بعض نصیحت کا مطلب حکم دیا کہ بعض نصیحت کرو اس کو سمجھاؤ شاید سمجھ جائے خفیہ خیر اگر اس میں خیر ہوگا یعنی اس عورت کے رکھنے میں فاطر تک تو وہ ضرور قبول کرے گی تمہاری نصیحت کو یہ باز آ جائے گی اگر اللہ نے اس میں خیر رکھا ہے تمہارے لیے تو باز آ جائے گی تو پھر انسان کبھی سمجھتا ہے کبھی نہ سمجھ ہوتا ہے تو کوئی سمجھا لے تو سمجھ لیتا ہے لیکن دوسری بات بتائی والا تجرباً نہ تم نہ مارو اپنی بیگم کو ضرب کا امیت کیسا مارنا جیسے کہ کوئی آدمی اپنی باندھی کو مارتا ہے اس زمانے میں غلام باندی یہ انسانی نہیں نظر آتے تھے لوگوں کو جانور جیسے مارتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اصیل بیوی کا اور باندی کا فرق رکھا کرو ایسا نہ مارا کرو اپنی بیگمات کو جیسے کہ بندی کو مارا جاتا ہے ابو دعود عیاس ابن قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجربہ عبد اللہ عیاس ابن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نہ مارا کرو اما اللہ ہی اللہ کی جس کو بندیوں کو جو اللہ کی بندیاں ہیں یعنی عورتیں ہیں ان کو تم نہ مارا کرو اشارہ کر دیا اپنی زوجات کی طرف کہ تمہاری جو بیگمات ہے ہیں ہیں ان کو نہ مارا کرو فرماتے حجا عمر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زائرن النساء عورتیں دلیر ہو گئی ہماری اوپر زائرنا کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ عورتیں پیدا کی عورتوں نے جب سے ہم نے مارنا بند کر دیا رسول وسلم کے کہنے پر یا یہ ہے کہ انہوں نے نشول اختیار کیا بدخو ہو گئی ابھی زبانیں چلانے لگی پہلے جب ہم مارتے تھے تو دبی ہوئی تھی ابھی سر اٹھا لیا انہوں نے ہماری مخالفت کرتی ہے غالب آ گئی اوپر مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا پہلے قابو میں تھی ابھی قابو سے باہر نکل گئی آج ہند اپنے خاندوں پر انہوں نے نافرمانی شروع کر دی زبانیں دراز کر دی اور دلیر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیے کہ نہ مارا کرو تو یہ تو کام خراب ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام نے کہا کیا کیا فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشوت دے دی اجازت دے دی ان کے مارنے پر کہ بس مارا کرو لیکن کب جب زیادہ نہ فرمانی کرے تو مارو لیکن ڈرانے کے لیے ایسا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے ٹانگ ٹوٹ جائے ہاں جی ہار ٹوٹ جائے ضرب مبرح سے منع فرمایا لیکن عام تعدیب ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے مارنا چاہیے تو یہ کیا کہ اس طرح مارو پھر نبی کریم اجازت دے دی فرماتے ہیں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسا ان قصیر اس کے بعد پھر چکر لگاتی رہی رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے آل پر یعنی اس کے گھر میں آتی رہی ان کے بیگمات کے پاس نسا ان کثیر ان بہت عورتیں کیا کرنے لگی یشکونا زوا جو شکایت لگاتی تھی اپنی کی اپنے شوہروں کی شکایتیں لگاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات کو ازواج متحرات کو بتاتی کہ ہمارے خاون ہمیں مار رہے اور یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے پھر شکایتیں شروع ہو الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کیا نقد علی محمد اے صاحبہ اعلان کیا مسجد میں کہ علی محمد پر بہت سی عورتیں آئی گئی اور ان نے شکایت لگا دی یشکون وہ شکایت کرتی ہیں اپنے اپنے کے بارے میں تو فرمایا کہ جو بھی اپنے عورت کے حق میں چانہ ہو یاد رکھے نہیں کبھی رحم اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم میں سے یہ لوگ یہ تمہارے میں سے بہتر نہیں ہے کیا مطلب وہ لوگ جو کہ اپنے بیگمات کو بے مارتی ہے یا تنگ کرتی ہے ان سے عورتوں کو شکایت ہے یہ تم میں سے ایسے لوگ وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہے بہتر تو وہ ہوتا ہے جیسے حدیث گزری تھی کہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو اور تم میں سے بہتر ہو اپنے اہل و عیال کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا لہذا یہ حکم ہے کہ اب مرد کو کیا ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ باہر سے آجے جائے اور آتے ہی دھرم شروع کر دے بیگم کو بی مارو بچوں کو بھی جیسا کہ کوئی پھیراؤ گیا گھر کے اندر نہ نہ نہ تو اخلاق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھی باتیں کرنا ہاں جی یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھکا ہوا ہے جو بھی ہے لیکن بد نہیں کرنی چاہیے ان کو کرانے کے لیے دمکانے کے لیے ایسی حرکتیں یہ ٹھیک نہیں ہے ان کو پیار سے سمجھائیں ہاں جی ان کو سمجھائیں دین کی باتیں سمجھائیں تو سمجھ جائیں گے تو لہٰذا ایسا نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم میں سے ایسے کرنے والے اور تم میں سے بہتر نہیں ہے یاد رکھو ہاں جی مطلب یہ ہے کہ جس سے بیگم کی شکایت ہو تو وہ بہتر نہیں ہے رواح ابو داؤد اور وہ شکایت جو کہ اس کا حق بنتا ہو نا نہ حق نہیں ابن ماجہ و دارمی و نبی حررہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس منا من خضب امراۃ ابو حررہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے ہم میں سے یعنی میرے امت میں سے نہیں ہے مان وہ شخص خب بابا جو کہ کسی کے بیگم کو دھوکہ دے دے اور اس کو اپنے خاون کے خلاف جی ابھی اوکے ہیں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے امت میں سے نہیں ہے وہ شخص من وہ شخص خب بابا جس نے اکسایا کسی کے بےغ کو اعلی زو اس کے خاون کے خلاف کیونکہ عورتیں جو ہیں شادی ہوتی ہیں کسی کے باتوں میں آ کر کچھ اقدام بھی کر سکتی ہیں تو لہذا خاون کے خلاف جس نے جس کی بیوی کو اکسایا اس کو بیراہ روی کا شکار کیا فاصد بنا دیا اس کو دھوکہ دے دیا تو میری امت میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا گھر اجارنے کی کس میں ہے کوشش میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اب آپ دنالا سعیدی یا کسی نے کسی کا غلام کو اکسایا جی فاسد بنا دیا اس کے مولا کے خلاف تو وہ بھی میری امت میں سے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے روا ب رض اللہ تعال رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بے شک کامل ترین مومنین میں سے ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ احسن ہو جس کے اخلاق اچھے ہو اخلاق اس کے اچھے ہو تو یہ کامل ترین مومنین میں سے الطف اور وہ آدمی جو کہ اپنے اہل عیال کے لیے الطف ہو الطف تفضیل کا سیرہ ہے یعنی سب سے زیادہ باقی وہ زیادہ لطیف و نرم خو ہو ہو. نرمی کرنے والا ہو اپنے و عیال کے حق میں رحم دل ہو تو وہ تو میں سے اکمل ترین مومنین میں سے ہے جس کے دل میں کیا ہو اپنا اہل عیال کے لیے رحم ہو روح ترمیزی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ حدیث پڑھلی ہم نے رواه ترمذی وقالا هذا حديث حسن صحيح وروه ابو داود الى قوله خلقا ابو داود ج رواه علم تک ہے ہاں جی وخياركم خياركم لنساؤهم اچھا یہ حدیث ابو حریرہ زتاؤں کم پڑھتے ہیں یہ اکمل المنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے کہ مکمل ترین مومنین میں سے ایمان کے لحاظ سے وہ ہے کہ خلق اچھے ہو اخلاق اچھے ہو اور خیال خیال بہترین تم میں سے وہ ہے جو کہ اپنے بیگمات کے لیے بہتر ہو اپنے بیگمات کے لیے جس کے اندر بہتری ہو تو تمہارے میں سے بہتر انسان وہی ہے ترمیزی خالہ حدیث حسن الشائی ابود اودھ نے خلو تک یہ روایت نقل کی الفاظ ر فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقائه فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال ومن الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت ما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فزحك حتى رأيت نواجزه رواہ ابو داود سبحان اللہ قید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ غزوِ طبوق سے یا حنین سے اس لئے روی کا شک ہے کہ غزوِ طبوق سے واپس آئیں یا غزوِ حنین سے آئیں کیونکہ غزوِ طبوق بھی کافی دور کا مدینے سے دمشق کی طرف شام کی طرف ہے اور یہ سخترین غزوہ تھا جس میں جو رہ جئے تھے ان کا پوچھ گچھ کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر یا کے وافصی پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں ایک تاخ بنایا تھا جس میں گٹیاں وغیرہ کھیل کی چیزیں وہ رکھی ہوئی تھی گڈیا وغیرہ چھوٹی چھوٹی بنا کے کپڑے سے تو وہ رکھی ہوئی تھی سہوا کہتے ہیں وہ تاخ کو رکھی ہوئی تھی شادی کے بعد فرماتے ہیں بدری خن ہوا اڑی جب ہوا اڑ گئی تو کشفت نا تھا پردے کا ایک سیٹ جو ہے وہ کیا ہو گیا کشف ہو گیا وہ دور ہو گیا اوپر ہو گیا اور اس میں کیا گئی وہ گڑیا جو ہے ان بنا تین عائشت وہ لائب کا سامان وہ کلونے کی چیزیں کھیلنے کی چیزیں جو گڈیا بنائی تھی بنا سے مراد گڑیا ہیں وہ گڈیا جو حضرت عائشہ کی تھی بطور کیل کود کے لیے رکھی ہوئی تھی تو وہ تھوڑی سی اس ستر پردے سے جب پردہ ہٹا ہوا کی وجہ سے وہ نظر آئی جب نظر آئی تو فقال یا عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے بناتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں بیٹیا سے مراد کیا ہے گوڑیاں بچیاں کھیلتی رہتی ہیں اور اس کی اپنی اولاد سمجھتی ہیں کبھی کپڑے پہناتی کبھی کیا کرتی ہیں دیکھیں یہ یاد رکھیں اس زمانے میں کپڑے کے بنتی تھی اور اس میں اس کا شکل وغیرہ نہیں ہوتا جو آج کل بازاری ہے باقاعدہ اس میں شکل ہوتی ہے صورت ہوتی ہے تو اس کا وہ ٹیک نہیں ہے یہ مجسمہ میں وہ شامل ہوتا ہے تو لہٰذا یہ گریز کیا جائے اس سے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو میری بیٹیاں ہیں لہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک گھوڑا بھی دیکھ لیا تو ان کے میں ایک گھوڑا بھی بنا ہوا لیکن لہو جنا مین ر دیکھا کہ گھوڑے کے دو پر بنے ہوئے کپڑے سے رکھا کہتے ہیں وہ کپڑے جو کہ پیون کر کے لگائی ہوں یعنی <تصفح> الگ سے کپڑوں سے اس کے گوڑے کے پر بھی بنے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کے درمیان میں جو یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے حالت خرس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی یہ گھوڑا ہے قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر کیا ہے اس کے اوپر یہ کیا چیزیں ہیں عالت جناحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو اس کے دو پار ہے رسول جناح رسول اللہ نے فرمایا کہ گھوڑا اور اس کے دو پر گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے اولت عما سہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ان علیہ خیلم کہ بے شک صلیمان سلام کے کچھ گھوڑے ہوتے تھے اجنہ ان کے پر بھی ہوتے تھے سلما السلام کے گھوڑے ہوتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے یہ قصہ تم نے نہیں سنا اسی وجہ سے میں نے جو گوڑا بنایا تو اس کے میں نے دو پر بھی بنا لیے تو اس کو سنتے ہوئے یعنی اس سے کیا, کیا کیا اپنے گھوڑے کو قیاض کیا آلت کا حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتّا یہاں تک کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے نواجز یعنی داڑ مجھے نظر آئے ایسے ہنسے کہ منہ مبارک کھول گیا اور اس کے داڑ مبارک مجھے نظر آئے سبحان اللہ راہ یہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیگم کے ساتھ رہن سہن کا وہ طرز و طریقہ ہاں جی تکا ہوا ہے غزو سے احنین سے یہ نہیں کہا کہ چائے لے کے آؤ ٹھنڈا پانی لے آؤ یہ کرو یہ کیوں اس طرح ہے نہیں نہیں آتے ہوئے وہ مزاق شروع کر دی کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں تکاؤ آئے ہوں یا اس کے اوپر روک جاڑنے کی یہ کوشش نہیں کی یہ نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے الحمد اللہ رب اللہ